شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے کا عنوان ہے خلافت کے سقوط کے اسباب گزشتہ سبق میں استاد محترم نے یہ بات بیان کی تھی کہ خلافت شوراعی نظام کے بجائے موروسی نظام میں بدل جانے کی وجہ سے دو بیماریاں اسلامی معاشرے میں اسلامی سیاست میں ابھر کر سامنے آئی تھیں ایک بیماری اقتدار کی رستہ کشی تھی اور دوسری بیماری جو ہے ظلم و ستم اور جبر و تشدد ہے امیر اور معمور کے درمیان جو جبر و ظلم کا سلسلہ تھا اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے آج کے سبق میں خود امراء کے درمیان جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ شیخ ابو مصعب سوری فرماتے ہیں وقد اشتد الظاهره الظلم في العصر العباسي الثاني وتضعفت مع مضاعفه السلطه بين الخلفاء والمتغلبين عباسی خلافت کے دوسرے دور میں ظلم انتہائی ترقی کر چکا تھا اور جیسے جیسے خلافہ اور اقتدار کے لیے رسا کشی کرنے والے عمارا متغلبین جنہیں کہا جاتا ہے ان کے درمیان حکومت کے لیے جنگیں ہوا کرتی تھی ان جنگوں میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کا نرالا اور نیا انداز اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اقتدار کی رسہ کشی میں قتل کرنے کے مختلف طریقے عمرہ ایک دوسرے کے لیے اختیار کرتے تھے ذبح کر کے قتل کر ڈالنا آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیروا دینا آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اندھا کر دینا آنکھوں کو نکال ڈالنا جسم میں ہوا بھر کر قتل کرنا اور رگوں کو کاٹ کر آہستہ آہستہ خون کے بہنے کی وجہ سے مارنے کی صورت اختیار کرنا اعضا کو کاٹنا تہ خانوں میں اپنے مخالفین کو بند کر کے تا حیات قید رکھنا اور دیواروں میں چنوا دینا زندہ درگور کر دینا اور بھوکا پیاسا رکھ کر انسان کو قتل کرنا ترہ تحت اقدامی ولقافر ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے روندوانا اور درندوں کے شیر چیتوں وغیرہ کے پنجروں میں اپنے مخالف کو پھینک کر اس کے مرنے کا تماشا کرنا یہ سب کچھ اپنے مخالف کو قتل کرنے کے طریقے ہوا کرتے تھے جسے خلافہ یا زبردستی غالب ہونے والا امیر اپنے دشمن کے لیے اختیار کیا کرتا تھا جب کاٹ کھانے والی بادشاہت جو کہ بن امیہ اور بن عباس کے زمانے میں تھی یہ جبری بادشاہت کے مرحلے میں داخل ہوئی اس وقت تو اس ظلم تشدد میں انتہائی زیادہ اضافہ ہوا اکثر عمرہ جو کہ زبردستی اقتدار پر آیا کرتے تھے وہ انتہائی تشدد اور انداز میں اپنے مخالفین کا قتل عام کیا کرتے تھے استاد محترم فرماتے ہیں من ذلك الا سما تاریخی اکثر الملوکی و والسلاطین فی بن آتی و غلومت اس عمومی قانون سے یعنی ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے رویے سے بہت ہی کم ایسے بادشاہ اور ایسے نیک عمارہ مستثنا ہیں جو کہ بادشاہوں اور سلطانوں کی تاریخ کے آسمان میں ظلم اور تاریکیوں کے آسمان میں روشن ستارے بن کر چمکے ایسے روشن ستاروں عدالت اور انصاف کے عالم برداروں کی مثالیں بہت ہی کم اور نادر ملتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں عباسیوں کے دوسرے دور میں ظلم و ستم کے نئے نئے اور نرالے طریقوں کو دیکھ کر لوگ تصوف کی طرف متوجہ ہوئے اور عوام الناس تارک الدنیا علماء اور صلحاء کی طرف متوجہ ہوئے اطمینان وہ ان صوفیاء حضرات کے ہاں اپنے لیے تسلی اور اطمینان پایا کرتے تھے اور وہ اس ظلم و تشدد کے ماحول میں ان تصوف کے علمبرداروں کے ہاں اپنے لیے تسلی اور اطمینان تلاش کیا کرتے تھے اللہ جل جلالہ نے جو ظالموں کے لیے وعیدیں بیان کی ہے ان سے بدلہ اور انتقام لینے کا اس میں وہ اپنے نفس کے لیے اور اپنے لیے تسلی تلاش کیا کرتے تھے کہ ایک دن حساب کتاب کا دن موجود ہے قیامت کا دن موجود ہے چنانچہ لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے یعنی یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے دراصل یہ ظلم کا نتیجہ ہے ظلم کے نتیجے میں لوگ تاریک الدنیا قسم کے صلاح کی طرف متوجہ ہوئے اور سوفی کا جو کلمہ ہے دراصل یہ سوف سے نکلا ہے اور سوف اون کو کہتے ہیں دنبے کے بالوں کو اون کہا جاتا ہے اون سے بنے ہوئے لباس پہنا کرتے تھے یہ تاریک الدنیا قسم کے علماء اور صلحہ اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے یعنی ظالم حکمرانوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے استاد محترم فرماتے ہیں بعد ان ازداد اندم الام افتراق السلطان قرآن کما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحديث وجاء عصر وجا الذي اخبر عنه سيدنا المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان اور قرآن یعنی حکومت اور شریعت کے درمیان جدائی بڑھتی گئی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش انگوئی فرمائی تھی حتیٰ کہ ہم اپنے اس زمانے میں داخل ہوئے اس نئے زمانے کی جو نئی تاریخ ہے اس میں ہم داخل ہوئے اور تواغیت کا زمانہ شروع ہوا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان باتوں کی خبر دی تھی یہ تواغد کا زمانہ تاوتوں کا زمانہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں جب کہ عثمانی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور پھر استعماری حکومتیں قائم ہوئیں اور پھر مستقل آزاد نام نہاد حکومتیں قائم ہوئیں عثمانی خلافت کے کمزوری کے ایام میں تاوتوں کا دور شروع ہوتا ہے پھر استعماری حکومتوں کے زمانے میں ان کی پرورش ہوتی ہے حتیٰ کہ نام نہاد آزادی جب ان کو حاصل ہوئی تو ان حکومتوں نے زبردست انداز میں اپنے ظلم و ستم کا اور تاغوتیت کا کردار لوگوں کے سامنے شروع کیا ایک وقت وہ تھا جب سلطان اور قرآن یعنی حکومت اور شریعت کے درمیان جدائی آ رہی تھی جبکہ آج وہ وقت آ چکا ہے جب سلطان اور قرآن یعنی حکومت اور شریعت کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا ہے صرف جدائی کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو بلکہ اس زمانے کی حکومتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مخالف اور دشمن بن کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اساتذ محترم فرماتے ہیں کے کتاب کی اگلی فصلوں میں ہم انشاءاللہ اللہ اس سلسلے میں تفصیل بھی بیان کریں گے کہ کس طرح آج کی حکومتیں اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہی ہیں اور اللہ کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ دشمنیاں کر رہی ہیں اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان حکومتوں کے شر سے بچا کر شریعت کے مطابق اسلامی حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته